ہی بقاعدہ طور پہ مجلس کا آغاز پرانی مجید کی تلاوت کیا جا رہا ہے تو میں تلاوت کلامی مجید واسطے دعوت دیا گا جناب مولانا ایم آئی صاحب کر دو ٹھیک ہے بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مطابا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیچر سن سکول ٹیچر ایک سن محترم محمد فاضل صاحب انہ کا تعلق مسلف علیہ حدیث کے نال اور دوسرے سن محترم بشیر احمد صاحب انہیں ٹیچر مسلف دیگن کے نال انہوں دونوں کے درمیان جڑا مسئلے دی تحقیق واسطے گفتگو شروع ہوئی اور انہ کی متفقہ طور پہ تحریر کی روشنی تئی پانچ دو ہزار تین دم گام لالیاں مسجد اس تحریر کے تھلے دونوں طرف موجود نے ایک تحریر اصل تحریر ہے جیڑی کہ سب نے پہلے انہیں دونوں پائیا درمیان لکھی گئی اور دونوں طرفہ تو سین موجود نے دوسری پھر یہ میرے کسی بھائی نے تحریر یہ جواب دے اندر لے کے اندر لکھ دیتی لیکن یہ یک طرفہ تحریر سی یہ تھلے محمد فاضل صاحب یا کوئی جواب مسل کہہ لے دی آدمی کے سین موجود کوئی نہیں تیسری پھر جا بشیر احمد ٹیچر بنام تحریر بنایا چاہتے کہ تحقیق تو مقام بدلن تو انہیں راب کیا کسی عالم نو بلا جو بھی ہے ساری انہوں جیرے لے بحث تو ضرورت نہیں تو زیر بحث اس وقت دے اندر مسئلہ ہے امام کے سارے رے تو سانو صرف تحقیق کرنی چاہیے لڑائی جگڑا یا فساد تو ہر بندہ گریز کرے گا اور جہاں آدمی دونوں طرف تو بلا وجہ بولے گا دن اتفاق, مشورے ہوا کوئی کسی نے اتراز نہیں. نیا ساتھی کوئی بھی ہوں داخل نہیں ہو سکتا تیسری بات یہ ہے کہ اندر کوئی وہ آدمی صدر مناجر تو علاوہ دوسرا آدمی کوئی بھی دلالت نہیں کرا میرے گل تو باقی جو نا کہ دس ٹرما ہونگیاں ہر ترم جی وہ پانچ منٹ بھی اگی طرح مناظر دیکھتے سنتے رہے ہیں تو پہلی ترم جی وہ مدئی ہوں آخری ترم بھی مدئی دی ہے پہلی جڑی وہ دس دس منٹ دی ہوگی اور باقی ساری جڑیاں وہ پانچ پانچ منٹ دیا ہو گیا اور میں دونوں صدر مناظرہ آ کے گزارش کروں گا کہ وہ جو آپس کے اندر مزید کچھ طے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں <تصفيق> <تصفيق> عبلین الحاط مدلمطین صلاحۃ و السلام علیہ اشرف لمبیام السلیم عماد صلی اللہ الرحمٰن الرحیم دعوا الحدیث جو شخص نماز میں صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نمازی خاں امام ہو مختوی ہو منفرد خرضی عبد الرشید ارشد الحمدللہ الحمدللہ دوست ساتھی عزیز حضرت محمد صاحب نے جالد صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا لیکن وہ دعویٰ الگ ہے اور اجرا مشترکہ دعویٰ لکھا گیا اے دعویٰ الگ ہے اس دے اور اس دے الفاظ بالکل جدا جدا ہیں اس دن لکھا کیا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا کہ چپ رہے سال کے طور پہ گیا کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا کہ چپ رہے مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح فرمائیں کلے دساخاتا رہتا ہوں فریق اگر دی دو دے ادھر سارے کواری ہی آئی ہوئی اس طریقہ سانے اسے یہ لکھا ہو کہ امام دے پیچھے کرنا یہ نال ہے یعنی خلف المام دی قید لائی گئی ہے کہ امام دے اور کہ جو آدمی امام کے بیچ سے فاتح نہیں پڑتا خلف المام کی بات ہے لیکن جو آپ نے دعوی پیش کیا ہے اس دعوے میں خلف المام کا لفظ نہیں ہے لہذا یہ برائے مہربانی خلف المام کی قید جو ہے یہ اپنی طرف سے آپ بڑھائے اس دعوے میں وہ نہیں ہے اس دعوے میں خلف المام کی قید ہے جو آپ نے دعویٰ پیش کیا نکال دیا دوسری بات یہ ہے کہ کی بات آپ نے. جتنا مرضی رکھیں دس گھنٹے پر منحصر ہے لیکن جو تقریر ہوگی پہلی تقریر وہ مدعی کی ہوگی اور دس منٹ کی ہوگی پہلی تقریر جو ہوگی مدعی کی ہوگی اور آخری تقریر جو آپ نے کہی ہے کہ مدعی کی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آخری تقریر نے برابر کرنا چاہیے جی یہ لفظ لکھے خلف لمام کے <تصفح> نے بیان کیا ہے کہ جو دعویٰ پہلے لکھا گیا ہے اس دعوی میں فاتحہ کا بھی موجود ہے اور مقتدی کا خلف الامام غیر خلف الامام کو پیچھے ہوگا تو مقتدی ہی ہوگا اب آپ کو وہ دلائل پیش کرنے ہوں گے جن میں فاتحہ کا نقل ہوگا اور مقتدی کا خلف الامام والی روایات اور دلائل آپ نے پیش کرنے ہوں گے الحمد للہ سلاخو السلام امام کے پیچھے اب اس میں دونوں فریق کے دعوے موجود ہیں ایک کا یہ ہے کہ مقتدی نے امام کے پیچھے کرا کرنی ہے فاتحہ نا فاتحہ ہو گئی نا تو چکراتا ہے اور دوسرے فریق نے یہ یا نجواب دعویٰ ہے کہ مختلف خاموش رہنا مہمان کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا یہ ودات پر گئی اسی ہوگی پرگے چلیں جس طرح کے فیصلہ ہوا پہلی ترقی ہوئے دان ہے اور بکیا کرنا سارا پانچ پان منٹ دیا ہو گیا اس اعتبار ٹائم پانچ منٹ زیادہ ہو جائے گا اعتراض ہوا کہ سارے مدعا حال آخری کرن جی وہ دس منٹ کی ملنی چاہیے کیونکہ مدعا لیا اگے اس کو پہلے دس منٹ کی ٹرن لے چکے اس واسطے اصول کے خلاف بعد مدد حالیہ جڑا ہے وہ آخری ٹرن جگہ دس منٹ کی لے ٹائم برابر کرو لیکن اصول محمد روسلی اللہ رسول اہل بہت تو یہ صدر نے کرنی تھی لیکن چونکہ ادھر سے مناظر صاحب نے بات کر دی تو اس لیے اب مجھے بولنا پڑتا ہے ٹھیک اگر فرمایا ہے ٹائم برابر ہونا چاہیے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم برابر ہونا چاہیے اب خود سال لگا لیں کہ پہلی متن بھاری ان کی دس منٹ کی میری بھی دس منٹ کی پھر پانچ پانچ منٹ اب پانچ پانچ منٹ میں تو سارے برابر ہو گئے اب جو آخری باری ہوگی مدئی کی آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کے اعتبار سے وہ پانچ منٹ زائد ہوں گے وہ پانچ منٹ کیا ہوں گے اس کے بعد مجھے اگر ملے تو پھر تو ٹائم برابر ہو جاتا ہے اور اگر مجھے نہ ملے تو ٹائم برابر نہیں ہوتا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ٹائم برابر ہو اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ جب آخری باری ان کی آئے گی تو اس سے پہلے مطلب میری پانچ منٹ ہے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 الزام پہلے تقریباً تلتی سنارے اور یہ الحمد للہ آج پھر تک منگ رہا ہے شروع ہو رہا آپ یہ جانتے ہیں کہ ٹائم کو برابر ایسے ہی رکھتے ہیں لیکن جب ترنوں کی باری آتی ہے نا تو ترن کا ٹائم بھی برابر ہی ہوتا ہے پانچ پانچ منٹ کی بجائے کسی کو دس منٹ نہیں دیے جاتے البتہ دو گھنٹوں کی بجائے پانچ منٹ ضائع کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے یہی ہوا ہے اگر دو گھنٹوں میں ٹائم برابر ہوتا ہے تو پانچ منٹوں کو زیادہ کر دیا جائے تاکہ پچھلا اصول توڑا نہ جائے آپ کو ہر صورت مدعا لے ہیں آپ آپ کو آخری کرنے میں دس منٹ نہیں ملیں گے آپ کو پانچ ہی منٹ ملیں گے اصول کے جیسے کہ پہلے مرادے ہوتے رہے ہیں البتہ پانچ منٹ زیادہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مدعین جو ہوتا ہے وہ آخری کرن میں اپنے درائر کو جو اس نے پہلے پیش کیا ہے ان کو سمیٹتا ہے اور کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا نئی نہیں بلیو نہیں کرتا کہ یہ استعمال قائم نہیں دیا جاتا یا اس سے زائد قائم نہیں دیا جاتا اس لیے پہلے اصولوں کو سامنے ہوئے ایسے ہی کرے جاتے پہلے ہوتے ہیں وقت کی برابری کا جو تقاضا ہے مساوات کا اب دیکھیں نا خود حضرت مان گئے ہیں کہ جو مدعی کو اخیر میں پانچ منٹ ملیں گے وہ ظاہر ہوں گے سوال یہ ہے کہ آپ کو جو پانچ منٹ ملے ہیں کہ آپ اپنے دلائل کو پہلے بھی ہوتی رہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کئی مرادری ہوئی ہے مستقل ہوتا ہے طریقہ یہی ہوتا ہے اس میں آخری جو باری ہوتی ہے اس آخری باری سے پہلے مدا کو پانچ منٹ زائد دے دیے جائیں گے اور ادھر پھر مدعی کو پانچ منٹ دے دیا جائے گا اس پر وقت کی برابری ہوگی تاکہ وقت میرا بھی برابر ہے ان کا بھی برابر ہے وقت کے اعتبار سے نہ زیادتی ہو نہ پہلے آپ نے منایا یہ ویڈیو بھی آپ سے مناتے موجود ہیں اور آڈیو بھی ان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ ایک بات پر ضد کر رہے ہیں پچھلے تمام اصولوں کو پامہار کرتے ہوئے ایسا نہیں کریے جیسے چل رہا ہے ہمارا اصول ایسے ہی نارا ہونا چاہیے یہ پانچ منٹ ظاہر اگر آپ لیں گے تو ایک شرط کے ساتھ کہ جیسے مدعی اپنی آخری کرن میں کوئی نئی دل پیش نہیں کرتا صرف اپنے پچھلے درائر کو دہرا سکتا ہے آپ بھی وعدہ کرمائے کہ کوئی نئی دلیل پیش نہیں کی جائے گی اور کوئی نیا نیا جائے اللہ گا معاملہ ہمارا طے ہو گیا مانا نے جو مجھ پر پابندی لگائی ہے کہ آخری باری میں آپ بھی نئی کوئی دلیل پیش نہیں کریں گے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 کہ لفظ اللہ نہیں ہو رہا اپ نے تو ایسا ہی کیا جیسے کہتے ہیں قسم میں میں نے تو ایک بات ختم کرنے والی بات یہ ہے ورنہ یہ اصول کے خلاف ہے کہ مدعی علیہ اپنی آخری کرنل زائل قائم کے ساتھ لے اصول کے مطابق تو اپ کو 5 मिनट देने चाहिए वो तो हमारी فراخ دلی ہے کہ ہم 5 मिनट आपको زائل دے رہے ہیں اور اس شرط کے ساتھ کہ اپ جیسے مدعی اپنی آخری کرنل میں وہ اس کی زائد کرن ہے آخری کرن میں وہ پانچ منٹوں میں کوئی زائد اپنی طرف سے ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے اس نے پیش کی ہو وہ صرف اپنے دلائل کو دوہرا سکتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی کی طرح لے رہے جو کہ آپ اگر کہ آپ پانچ منٹ ہم سے مطالبہ کے طور پر لے رہے ہیں مطالبہ سے لے رہے ہیں وغیرہ رسول کی طرح آئیے تو آپ کو ہم سات دلی سے یہ جو پانچ رائے دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ بھی اس اپنی آخری کرن میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کر سکتے ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری ٹرن جو آپ کی ہے اس میں ہماری طرف سے اگر شور ہوگا تو یہ ہماری شکست ہوگی اگر آپ کی کرن سے آپ کے طرف سے ہماری آخری کرن میں کوئی شور ہوگا ہوگا تو یہ آپ کی شکست ہوگی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 اس لیے یہ تشبیح دینا کا درست نہیں ہے بھارت چونکہ انہوں نے کہا اب پانچ منٹ دیکھو مجھے بھی زائد مل رہی ہے پانچ منٹ ان کو بھی زائد مل رہے اب خود انصاف کریں اس پانچ منٹ زائد میں مجھ پہ بھی پابندی ہو کہ میں دلیل نئی دلیل پیش نہ کروں ان پر بھی پابندی میں بھی اپنی پہلے دلیلوں کو دہراؤں گا اسی طرح مانو درشید صاحب بھی پہلی اپنی دلیلوں کو دہرائیں گے باقی جو ان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ شور نہیں ہونا چاہیے بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہے وہاں वहां नहीं शुरू से लेकर آخر तक میں تو یہ کہتا ہوں بالکل گفتگو ہونی چاہیے کسی کی باری میں کوئی دوسرا شور نہ ڈالے آخری باری ہو تبھی تب شور نہیں ڈالنا چاہیے یہ تو سیدھی بات ہے شور ڈالنا درست نہیں ہوتا ہمارے پاس ان شاء کوئی شور نہیں ڈالا جائے گا مندی <تصفح> پہلے, پہلے حدیث ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ منیتا آج ہم کو دلائل پیش کر رہے جس میں حکیمت کی صداقت نظر آ جائے تو ہم تو اللہ سے ڈرنے والے یہ ہی کہتے ہیں کہ شاید ہم آج ہی آپ کی بات مان جائیں کسی فراف دلی کے ساتھ ہم الحمدللہ آپ کو پانچ منٹ زائد بھی دیتے ہیں اور باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تشریح غلط دی گئی ہے وہ اس لیے کہ رسول توڑا گیا ہے مگرنہ میں سمجھتا ہوں تمشیت کہاں ہوتی ہے تشہیر کہاں ہوتی ہے تو چونکہ رسول پڑا گیا آپ نے بھی کئی مناظر کیے ہیں اور آپ مناظروں میں مدعی بنتے رہے ہیں لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کیونکہ ایک رسم پڑھا گیا کہ میں نے اس سے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے اور کیا آپ دو ٹیمپی پہ بٹھا دیں دو شروع ہوتی ہے تو للہ دو ٹیمپی پہ تھوڑا سا کر دو بھائی جان بھائی والسلام علی سید المرسلین وعبد الله تقیل علی ال سید بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا ماق يترا من القران لا مختص حمد و سلاد کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں آج کی اس مبارک مجلس میں مسئلہ فاتحہ کی صلاحیتی کو بھی مقصود ہے کہ آیا نماز میں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 حکمل ہے کہ یہ جو ہے فخر الماترآن ہے یہ نماز کے بارے میں ناظر ہوئی ہے لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ جو تم کو میسر ہو قرآن میں سے وہ پڑھو نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحد ہدایہ نے بھی سرکہ تم کے تحت جب کیا فرض کی دلیل پیش کی ہے تو اسی حد فطر المۃسر القرآن کو پیش کیا ہے الگ مختدی تو یہ ایج فکر قرآن اپنی امومیت کے ساتھ با مقدی پر پڑھنا معذر کرتی ہے ہوتا ہے بخاری شریف تعلی جلد صفحہ 104 حضرت بارہ بن کامت رضی اللہ کہ بدری سنا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے جو عالمی نماز پڑھتا ہے اگر اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی عموماً لا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اکبر عام ہے اس کو خاص کرنے کے لیے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان چاہیے اللہ, اللہ اللہ کے سلح کوئی الہ نہیں ہم سب کرتے ہیں اس میں کائلات میں اللہ کے سوا ہر قسم کے الہ کی نے بات کی نبی ہو گئی ہے کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں لا نبی یا آبادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہر قسم کے نبوت کی ندی کہ کسی قسم کا نہ دلی نہ بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا محمد رسول اللہ خاط النبی ہے اسی <سلام> طرح سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا اللہ تعالیٰ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ عام الفاظ ہیں یا پھر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ تعالیٰ کے حضور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی وضو کو کرنا چاہیے کو بھی کو بھی،, کو بھی،, کو بھی جو ہے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا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 اسی طرح رسول اللہ, اللہ علیہ کا یہ فرمان کیا, نے ساتھ کیا. جو نماز میں فاچہ نہیں پڑے. فرمان اقدس ہے جو میں نے پیش کیا الحمد للہ حضرت کے رانی ہے اور رسول کی بات ہے کہ جو حدیث ترابی ہوتا ہے وہ جوست نے بیان کیا اس کو بہتر جاننے والا ہوتا ہے اس کے مطلب یہ سور کی کتابوں میں موجود ہے احمد نے بھی تسلیم کیا ہے میں انشاءاللہ والوں کی ضرورت پیش کروں گا کہ راوی حدیث بہتر جانتا ہے جو اس نے جان دیا اور یہ راوی حجیز اور حضرت اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کے بارے میں محمد کلام والے نے بھی لکھا اور یہ جو مولانا محمود راستل صاحب ہیں لکھا محرف الحدیز نے لکھا اور اسی طرح میرے پاس آسم کلام موجود ہے مولانا صاحب بھی وہ صدر صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ وعدہ بنث رضی اللہ وہ کا یہ مسلط تھا کہ وہ امام کے پیچھے تھوڑا بھاجا پڑا کرتے تھے ان کا یہی مذہب یہی مسلط اور یہی ان کی تحقیق تھی پیغمبر کا صحابی تحقیق کیسے کرتا ہے دوستو مناظر کی ابتدا ہے میں آپ سے مطالبہ کروں گا خدا کے لیے کوئی زد کی بات نہیں ہے میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے نزیب و جنتی ہیں صحابی حضرت مادہ بل رضی اللہ تعالیٰ ہو امام کے پیچھے سورہ خاتعہ پڑھتے ہیں مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی یہی تحقیق تھی انہوں نے تحقیق کرتے کی صحابی رسول کیسے تحقیق کرتا ہے کوئی مسلمان کوئی مفتی علی حدیث کوئی دوست آ کر میرے مولانا قرآن है مسئلہ پوچھتے ہیں یہ ان لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے جو ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن وہ پیغمبر کے صحابی اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا جو فرمان پیش کرتے ہیں اس کا مانا کیا لیتے ہیں کہ وہ امام کے بیچ سے ان شاء اللہ دراڑ بھی پیش کروں گا لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت خاطہ کے کے کا نفل موجود ہے ہماری تحریر جن کے نیچے ہمارے ماسٹر صاحب اور تمہارے صاحب نے بھی سہن کیے ہیں وہ مکتوی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاطیہ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایک تو مکتوی کو کھاد کیا گیا دوسرا اس میں سورہ فاطہ کے لفظ کو خراب کیا گیا آپ کہیں گے کہ اس میں مبلی کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ اس حدیث سے مبنی کو نکال نہیں سکیں گے کیونکہ مبلی بھی اس میں شامل ہے جیسے امام پر سورہ فارجہ کا پنّا لازم اکیلے پر سورہ فاطہ کا پنّہ لازم اسی پر مبلی پر بھی سورہ فوجہ کا بننا لازم مگر میں اجتماع یہ بنے گا کہ اگر مبلی پر لازم نہیں ہے تو امام پر بھی لازم نہیں ہے اگر مفلی پر لازم نہیں ہے تو اکیلے پر بھی لازم نہیں ہے کا مطلب یہی ہے مذہب نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے لیکن ایک بات سن لو شروع سے میرے دوستوں یہ قرما کی ہے یہ مدد قرما کی ہے انصاف آپ پر ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم مبتلی کا ذکر دکھائیں گے کہ مبتلی فاتح پڑے آپ کو بھی خاص کر کے لفظ دکھانا ہوگا آپ کہیں گے کہ مکتلی کا لفظ دکھائے کا مطالبہ ہوگا اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے قرآن پارٹی ایک سو چودہ سورت ہے ایک سو تیرہ سورت امام کے پیچھے نہ پڑی جائے ہمارا یہ مسلط ہے کہ امام کے پیچھے ایک سو تیرہ صورتیں نہ پڑی جائیں مگر سورہ فاتحہ پڑی جائے ہم وہ ح فاتا پی... کے پی سوراتحت پڑے اسی طرح آپ کو وہ حدیث ہوگی جس میں فاتح کا نفع ہوگا مدل کی بات نہیں ہوگی مطلق قرآن میں تو جو مدل میرے کو پورا پرانا پتا ہے اس میں سورج فاتح کے علاوہ بھی دوسری مدت بھی آتی ہے محمد رسول جس مسالہ پر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی مختلف فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے جس پر فنکین کے دستخاتے ہیں وہ تاریخ بھی یہی ہے کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے اس میں امام کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں منفرد کی بات کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم دونوں فریقوں کا یہ جو آج اجتماع ہے یہ کس لیے ہے کہ مکتدی صورت فاتحہ پڑھے یا تو پڑے مولانا نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اس میں بھی مکتبی کے صورت فاتحہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں بے شک پرانے پاک سامنے رکھیں یہ بتا دیں رکھے اور یہ اخیر میں خود بھی اطراف کر گئے ہیں کہ ہم مقتدی کے لیے پیش کریں گے مقتدی کے لیے پیش کریں تو مودی آپ نے کی اپنی باری ضائع کیوں کر دی یہ پہلی باری تھی نا دس منٹ کی اس دس منٹ میں آپ نے اپنی کوئی دلیل مقتدی کے لیے پیش کرنی تھی لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ میں پیش ہم پیش کریں گے ہم پیش کریں گے اب یہ خود اقرار کر رہی ہیں اور ویسے بھی یہ جو آئے پڑی اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں پھر لا تلا کے لیے لا تلا جو بخاری شریف کی روایت ہے اس کو تشویش دی ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ اور لا نبی آبادی کے ساتھ اور خلقہ اپنی طرح سے زور لگایا کہ اس میں مکت کو کسی طرح داخل کر دیا جائے لا تلا میں زور لگا کے پھر کہتے ہیں جی یہ صحیح ہے لا الہ میں ہر قسم کے الہ کی نفی ہے لا نبی آبادی میں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 اگر تمہارا یہی نظریہ ہے تو کے کہہ دو تو جو ایمان کے پیچھے چپ رہنے کے, قائل ہیں وہ قاتل پھر تم لا الہ کے ساتھ اور لا نبیہ بادی کے ساتھ تم تشبی دو اور اگر یہ تمہارا نظریہ نہیں ہے تو اس کو لا الہ اللہ اور لا نبیہ بادی کے ساتھ تشبیح دینے کی اجازت نہیں اب یہ میرے پاس ایک تروزی شریف لا مل یقرا بے فاتح تل کتاب اس کے بارے میں امام ترمزی یہ میرے پاس جو ترمزی ہے اس کا سفا پینسٹھ ہے کہ ذات آنا وحدہ ہو کہ یہ لا صلاة لمن لم یقراب فاتحہ تر کتاب اس کا جو معنی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اکیلے نمازی کے ساتھ مکتبی کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہو ہے ہی نہیں اور آگے فرماتے ہیں وقت جب حدیث جابر ابن عبداللہ حیث وطال من صلی اللہ علیہ وسلم یقا فیابی امر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یقنبر عالم قال احمد فعذا رجل من اصحاب نبی امرام احمد فرماتی ہیں یہ ایک سیابی ہے اس حدیث کا مانا کیا ہے اب کیا خیال ہے حضرت جابر کو بھی کون کا خطا لگا دیں گے کیونکہ وہ لا سلاتا میں تخصیص کا قائل ہو رہا ہے لا لاتا میں تخصیص کا قائل ہو رہا ہے اضا اور یہی ابو دارو شریف میں موجود ہے یہی لا لے سلات یاقرال پاکر کتاب اس میں ہے رسفیان اسی حدیث کے راوی ہی ہے وہ کہتے ہیں و دہ یہ لا لاسلاتا مقتدی کے لیے نہیں یہ کس کے لیے ہے لمس اکیلے آدمی کے لیے مولوی صاحب ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اور ویسے بھی مولوی صاحب نے تو سامنے اللہ کا قرآن ہے قرآن لعلكم اللہ پار فرماتی ہے جب قرآن پات پر آ جائے تو تم لگا اور خاموش رہو امام نسائی میں امام نسائی نے ایک حدیث نکلتی ہے نیچے نبی پاک کی ایک حدیث یہ امام نسائی سے ایک مانا ہوا امام وہ یہ آیت پیش کرتی ہے اور آیت کی تشریح نبی پات سے کی تشریح امام نسائی کے بقول امام نسائی کے بقول یہ نیچے والی حدیث یہ اور تشریح کرتی ہے قرآن قرآن یہ روایت بطور اس دلال کے بعد میں آئے گی فی میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ امام نسائی نے امام نسائی نے حضرت رویا اس حدیث, اس حدیث کے لیے اب قرآن پاک میں تھا قرآن. قرآن آپ جانتے ہیں قوریا فیل مجہول کا سیرہ ہے جس میں فائل کا ذکر نہیں ہوا کرتا حدیث میں اس فائل کا ذکر آ رسول پاک نے ذکر کر دیا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 باقی صورتوں کے, کے وقت وہ چپ رہے گا لیکن فاتحہ جب پڑی جائے گی تو اس وقت اس چپ نہیں رہنا وہ خود اپنی پڑھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے میری دلیل ہے قرآن پاک کی آئے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 خود اقرار کیا پیش کریں گے ٹھیک ہے جی آئیں گے جب وہ کی شاء یہ پیش چکا ہوں اور ویسے بھی اس کا تعلق نماز کے ساتھ حضرت کی کتاب القراۃ بہکی کے اندر روایت موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ مسعود یہ کتاب القراۃ نے بہکی اس کا صفحہ ہے ایک سو اس کے اندر ہن مولانا نے یہ سجایا کہ سورہ فاتحہ پڑے یا نہ پڑے اس مسئلے پر گفتگو ہوگی انہوں نے جو بھی مفت کا ذکر نہیں جو حدیث پیش کی ہے میں نے مختلف کا ذکر نہیں پہلے ملہ جیون سے تو پیچھ لینا تھا نور ال یہ اصول فکر کی کتاب ہے مولانا آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے آپ نے بھی پڑھائی ہوگی اس میں لکھا ہے مسلی کا ذکر کہتے ہیں بڑوں سے پوچھ لینا تھا دوسری بات یہ جو آپ نے زور لگا کر مفت کو داخل کیا ہے آپ زور لگائے اور متنی کو خارج کریں میں نے یہ ثابت کیا ہے لا کا من کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے یہ الفاظ عام ہیں اس میں مقدی بھی شامل ہے امام بھی شامل ہے اور اکیلا بھی شامل ہے جیسے ہر نمازی کو وضو کرنا چاہیے تھا امام ہو مقدی ہو یا منفرد ہو نماز میں پاکیز کی ضروری ہے امام ہو مقدی ہو یا منفرد ہو اسی طرح لا لالاتا اللہ کے فاطح اللہ تلا کتاب اس میں امام مقدش اور منفرد سب شامل ہیں جو بادہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی آپ نے یہ فرمایا کہ لائی لائی لا اور اے یا کا ایک ہی حکم ہے, ہے, ہے, ہے اسی طرح کابر کا ہے اللہ نبی کا نہیں رہا باقی آپ نے یہ کہا کہ امام احمد اللہ نے اس حدیث کا یہ معنی لیا ہے یہ ان کیسل کو پیچھے پڑا کرتے کے لیے روایت کہتے سے کون بیان کرنے والا ہے ابو دور اب اور آپس میں ملاقات کرے آپ تشریف لائے عزیز طالب علم کے سامنے قرآن قرآن کی یاد پیش کر کے جس کے بارے میں آپ کے بڑوں نے کہہ لیا کر کے پیش کربو آ جائیں گے جب قرآن کی دور رہتی ہے آپس میں بتایا لکھا ہے کہ نہیںٹکاتی لیکن تم نے لکھا تمہارے پرو نے لکھا قرآن کی دونوں کو چھوڑ دو اور ایک طرف نے تیار کردہ مسلم مارکیٹ کباڑی بازی باتیں بات لاتا نہیں باہر آ رہی ہے اس میں داخل ہے یا نہیں بڑا فتوا کفر کا معمولی بات نہیں ہے فتوا کبر کا کوئی تشخیص مانتا ہے تو کافر اور اسی طرح پیس کیا جا رہا ہے لالتا کو اگر لا ال اللہ میں جس طرح تفصیل کرنے والا کافر لا سلا میں تفصیل کرنے والا کافر ہے یہ کفر کا پتوا لگاتی ہیں یہ لکھ کے گئی آپ یا, یا کہیں میں اس طرح تفصیل کرتا میں نے جو لگایا تھا کیا تھا آر آر جب اپنی اکرام کی حضرت ہے لیکن مسلمہ کو جب اپنی اکرام کی حضرت ہے وہ ہی لیا جائے گا میں نے یہ رکھیا ہے کہ جیسے کہا حضرت اللہ لبی آبادی ان کا منتر کافر ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں لہر سلامتہ نے مصلتی حضرت یہ حضرت حضرت حضرت ہے جس کے بعد میں مولانا صلی اللہ علیہ نظر بات ہوگی آپ کی دیکھیں لا الہ اللہ میں تخصیص کا کائل کا پھر ہے نا تخصیص کا کائل का پھر بولو آگے سے بات تو یہی کر رہا ہوں میں آپ سے لا نبی ابادی اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو آپ نے اس کی تشبیح دی ہے میں وہی کہتا ہوں یہ کہ آپ نے بالکل غلط دی ہے لا سلا میں تشخیص کا قائل کافر نہیں اور لا الہ الا اللہ میں تشخیص کا قائل کافر ہے اگر واقعہ مانتے ہیں تو جس طرح لا الحا میں کوئی تشہیر کا قائل ہوگا تو لا سلا کے کائل ہوگا تو وہاں سے اور اگر آپ کا یہ فتوا نہیں تو آپ ساف اکرار کرے کہ میں نے لا سلاتا کو لا اللہ کے ساتھ جو تشویش دیا بلتی ہے بات فکار کریں بات کریں گے میں اپنی میں نے دوست موجود ہے لا لا واقیت لا دادوں کر ہے ہوتا اسی طرح کی حدیث کا اصول ہے کہ اللہ نے حدیث لا دادا انہوں نے کیا پانی اگر آپ کو کنسیل ہے کہ میں نے یہ پیش کیا ہے اور اس کے لئے سمجھ نہیں کی بولی کرے کہ وہ اپنا ہمیں یہی اپنا ہمیں اس طرح ہمیں کو خاند کرنے کی وہ یہ کیا ہے کہ مکتری نہیں دیکھتا اور اس کے لئے ہمیں یہ کہ جائے کوئی وہ جائے آپ سے پاندیا کہ بگیار بھولو کیا آپ کی ناظر ہوتی اور یہاں وہ مکتری ہیں اس کے لئے اپنی بات محمد مولوی اپنی غلطی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا یہ ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن زد کا یہ حال ہے ایسی بھی بات ہے تم का دوست کے ساتھ تشمی غلط ہے اور باقی ہے مسئلہ ہے امتحادی مسئلہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ کس طرح جاتا نہ کرو مرنا ہے مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے بہارا جی بعد میں کہہ رہا تھا سفیان ابن ینا, دیکھو سفیان ابن اینا روایت کی سند میں موجود ہے روایت کی سند میں موجود ہے سفیان ابن امام ابو ابود اپنے استاد کو طیبہ ابن سعید اور ابن خرد سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں سفیان سے وہ آگے امام زوری سے وہ محمود ابن ربی سے وہ حضرت عبادہ سے اس طرح یعنی سند موجود ہے باسند پورا جو با سند موجود ہے اسی سند کے بارے میں آگے امام سفیان کی بات وہ نقل کرتے ہیں کہ سفیان کہتا ہے لمن یو سلی وح دہ لمن یوسلی تعلق اکیلے نمازی کے ساتھ مقتدی کے ساتھ اس کا کوئی فرمایا تو مول صاحب یہ مقتدی کے لیے مقتدی کے لیے اور, پیش کرنا اور تمہارا کام ہے تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہے لکھن جب اٹھے گا لکڑی ان سے یہ بازو میرے آپ ہوئے ہیں مطلب یہ ٹھیک ہے بھائی کوئی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول پات کا کلمہ پڑا ہے یا ملہ جیون کا پڑا ہے مرلا جیون کا کلمہ پڑا ہے یا رسول اللہ کا پڑا ہے اے امتی اے امتی کا قول جب ہلجت نہیں ہے خوش تمہارے عقیدے کے مطابق تو مولین صاحب اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے کیا ہے اور یہ ہو جانا یہ خود پیس کر رہے تھے یہ ہے اور وہ حدیث کا معنی کیا بار کس حدیث کا معنی کیا ہے بہتر راب حدیث رابل راب حدیث ابرا دما جی. مولین صاحب آپ اپنا قانون آپ کے سر لگے گا اچھا جی اور میں نے جو آیت پیش کی تھی آیت کے لیے دیکھے امام لطائی کے بقول بطور مولانا اپنے بڑوں سے جان لانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی عمدی کا قول قابل قبول نہیں ہے تو پھر مولانا یہ بن یعنی جس کو پیش کر رہے ہیں یہ نبی ہے اس کا ڈرما کروا سفیا مطالبہ حریض کے بارے میں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے بن کا بن یعنی کا جو قور ہے وہ نکل کرنے والے ہیں امام ابو دعد رحمت اللہ اپنے والا دیا ہے امام ابو دود فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا یا ان کا کال نکل کی اس کی پیش کرو کہ جب حضرت ابو دوز کی اور حضرت کی آپ سے ملاقات ہی نہیں ہے میرا یہ دور ہے آپ ان کی ملاقات جو امام امام ابو دودے اللہ تنہارے کہنے والے ہیں کہ سفیان کا یہ قول ہے پہلے ان کی ملاقات ہو جاتے کئی آپ اے سکتے ہیں یہ سنت آپ کو پیش کرنی ہوگی اور امام ابو دعود کی امام سشیدہ سے ملاقات ثابت کرنی ہوگی مرمہ آپ کی بات فضور ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا الاطار سے کہ جواب نہیں دیا حدیث میں ہمارے لیے حضرت کو خود حدیث حضرت صحیح کی ہے اس میں یہ ارفاظ تو ہیں اگر حضرت ابو رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ ہوگی اپنی آپ کے ترتیب جس طرح پڑھے ہیں حضرت ابو حیر کی جی سے دکھا دے آپ کے سامنے میں بھی لے کے دینے کے لیے تیار ہوں اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو کے سمانے پر جو اللہ کا مہمانہ پیش کر رہے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں ہم کل بھی ہم کل بھی سردار صداقت کے عمی تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے اگر پہلے ہلکی تھا اگر پہلے ہلکی تھا پھر بھی حلفیت دور کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی صداقت اللہ تمہارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے تم نے کہا ویزا قریب میں قرآن کی حساب سے کر رہا ہوں ویزا قریع قرآن کے بارے میں میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے موری رحمت اللہ آپ کہہ دیں گے کہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے آپ کہاں چھوڑیں اپنے بڑوں سے لیکن چھوڑنے نہیں دوں گا ان کا علم آپ بھی نہیں تھا کہ حضرت امام حضرت امام اور دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا بات نہیں مانی جائے گی آپ کیسی بات کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ قرآن تو پھر ہم خموشی کا حکم دیا گیا کی باتیں, اپنی حاضت مبارک ہو جو آئیے کے کے قرآن جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہنا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 بعده اور یہ بات روایت موجود ہے ابو داؤد میں بات موجود ہے حدثنا قتيبه بن مسلم الصيدل بابلسرى قال حدثنا سفيان وسلم میں نے کتابوں کر اگر عبداللہ ابن مسعود سے جو با صن صحیح نظول موجود ہے امام احمد فرماتے ہیں جو امام ابنیہ نے فتح ابن جو آج کل بڑا شائع ہو چکا ہے اس کی جلد میں اس کی جلد میں صفح دو سو پچانوے پر کال احمد اجما نزول صنعت نظول پر اجماع ہے اس کے نزول فی فنعت پر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 میں کس صنعت یہ نظور فنعت کا کسی نے انکار نہیں کیا اجم امام احمد فرماتی ہے صنعت پر اجماؤ اجماع ہے کسی طرح مغنی ابن قدامہ یہ کی کتاب ہے اس میں بھی امام ابن قدامہ کدامہ امام احمد کی وہ بات نقل کرتی ہیں کہ اجمان نظر صنعت کی یہ آیت کریم نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اب ایک طرح سے پوری امت کا ارجما جو کہتا ہے کہ اس کہایت کا تعلق نماز کے ساتھ نماز میں نازل ہوئی اور نماز میں پہلے والا کون ہوتا ہے امام پہلے والا کون ہوتا ہے اور اُن کے علاوہ دوسروں کو حکم دیا جا رہا ہے مختلف کو کہ تم چپرو تم اور مقتدی کو حکم ہو کوئی آیت اگر آپ میں ہمت ہے بے شک پیش کریں شرد بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں سر تسلیم ہم ہے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں پیش تو کرو اچھا جی اس کے ساتھ انہوں نے وہ غلط کی روایت وہ روایت میں نے ابھی تک بطور دلیل کے پیش نہیں کی میں صرف امام نفائی سے پیش کر رہا تھا بطور تفصیل اور تشریح بطول امام نفائی کے بطول امام نفائی کے پیش کر رہا تھا اور وہ روایت بالکل صحیح اپنے طور پہ امام مسلم امام مسلم سے پوچھتا ان کا شاگرد حدیث کیا کیسی ہے وہ فرماتے ہیں وہ ہندی صحیح ہن وہ حدیث کیا ہے صحیح ہے کیا ہے امام مسلم جیسا بڑا محدث امام مسلم جیسا بڑا کہتا ہے کہ کیا, عزیز کیا عزیز؟ صحیح صحیح صحیح. ہے یہ حدیث کیا ہے صحیح, صحیح ہے اور ان <متصف> <متصف> کو مقرر کیا بولنے کرنے کے ضرورت کیا ہے کہیں کرن لکھی تو تبدیل کر لو نہیں تو اچھا جی اس طرح دوسرے کو درمیان میں انسان مختلف نہیں کرتا نا وہ رقبو کا صحیح ہمرا ہے ابلی کتاب کیا کہتے ہیں ابو کی है کیا ہے सहीफा, सहीफा है और کوئی شاہ ستہ میں بھی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اور یہ شاہ ستہ کی روایت ہم کہتے ہیں کہ بات تو اللہ کی ہوگی پیش کرتے ہیں سفیان کا ہم نے پوچھا سفیان کی سنن کو پیش کرو کہ امام ابو دود رحمت اللہ نے وہ حضرت سفیان کا قول بیان کرنے والے ان کی ذرا ملاقات کرو لیکن آج جتنے جو بندی اور عمار ہوئے ہیں مولانا ان سے پوچھ کر بتا دو کھلے ہیں ہاتھ آپ کے یہ جو مفتی اور عالم بیٹھے ہیں تاتھ آپ کے ان سے پوچھ کر بتا دو کھلے ہیں ہاتھ آپ کے کہ میں نے یہ سوال جو کیا ہے وہ ہے کہ امام ابو دعد جو کہ سفیان سفیا کا قول نقل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نا توانے والے آپ نے اور حضرت سے ملاقات بھی ہے یا کہ نہیں امام ابو دودھ کیا کہتے ہیں کیا ہے تو جان <تصال> کا تو جان کرنے والے کون ہے کالا کالا کے جانے لے کے آ دیکھنا دیکھ کے جائے یہ سنا دیکھ دیکھ یہاں پر ہاتھ دبائیں کچھ بھی لے جا کتاب میں آپ بھی بتاؤں گا الله تعالوا يا جماعه بیٹھ جہرے عزیز بچہ ہوں سب کچھ واضح کر کے جاؤں گا آپ کی یہ جو چھپائی ہوئی باتیں جو لوگوں سے اسٹیجوں پہ کچھ کہتے ہو مجرسوں میں کچھ کہتے ہو آج ارے کی مدرس میں سامنے بیٹھے پا پور میں پانی نہیں پی آپ بار بار پی رہے ہیں گرم ہو رہے ہیں اور جب میں نے کہا کی بات کیا یہ فرمایا ہے شریف میں ہے ٹھیک ہے میں نے یہی بات کی ہے کہ چونکہ یہ بیان کرنے والے اور ملاقات خبر کریں جس کی طرف آپ نہیں آ رہے چونکہ آپ کو اپنے کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری کشتی کس بندے میں بن چکی ہے اس لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے لیکن امام ابو دعود مرتہ کہے گا کہ میرا دعوہ ثابت نہیں کریں گے یہ جو اپ نے اپ مطالعہ رکھ لیا کہ قارا ابو داؤد قارا سفیان نے نہیں صلی اللہ علیہ حضرہ نہیں نہیں یہ الفاظ کب کہے ہیں کہ قارا ابو داؤد یہ ساری باتیں غلط ہے یہ لوگوں کو جانے والی بات ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپ کا جو یہ کہنا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے تو بیان روزانہ کا طور تو میں نے اس بیان روزانہ کے بارے میں ثمر پوچی ہے نا اس کی ثمر تو بتا میں کہتا ہوں گا اللہ کے نبی کے فرمان کو خاص کرنے کے لیے خاص دلیل پیش کرنی ہوگی. یہ آپ کو ہے, آم ہے, امام کے لیے مکتوی کے لیے, ہے, کے لیے ہے. پھر آپ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنی کتاب ہے جو الخمائی ہوئی کتابوں کیسی ہوتی ہے اس کتاب کو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے تم نے کہا قرآن قرآن قرآن کی آئے ہے اس کے بارے میں میں نے سوچوار کیا ہے آپ کو پتہ ہے صبح کی نماز ہو رہی ہے جماعت میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پر رہے ہیں. ایک آدمی پیچھے آتا ہے وہ اتنے نماز میں شامل ہو رہا ہے آیا وہ تقبیر کا کہے یا نہ کہے اگر وہ تقبیر کا کہے گا تو میرا قرآن قرآن کے آپ کے کہنے کے مطابق خراب ہوگی اور اگر اللہ اکبر نہ کہے گا تو وہ اس نماز میں شامل نہیں ہو سکتا بتوں کو نماز کیسے پڑھے اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے آپ یہی کہیں گے کہ وہ ابھی محال میں شامل نہیں ہے مجھے پتہ ہے آپ نے جی کو جاب دینا ہے میں سب جانتا ہوں میرے گاؤں پر نہ جانے قرآن قرآن چاہیے میں نحمد روح و على رسول کریم. مولانا نے جو روایت لا کتاب پیش کی اس کے لیے اب اس میں بھی کا ذکر تو ہے نہیں تو کہتے جی امام خطابی کہتا ہے کون کہتا ہے امام خطابی کہتا ہے اچھا جی کلمہ امام خطابی تو پڑے بن رہا بات ہے رسول پاک کی اور خطابی کرتا ہوں کہتے کرو میں تو تلدی سے پیش کیا تھا کہ سیابی کہتا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے امام آپ میری کہ نظر میں سب کچھ ہے کیا کچھ ہے تیری نظر میں بھائی اب دیکھو یہ سارا بات سند نقل ہے, مصیبت یہی ہے کہ بات صنعت جو بات شروع سے نکل آ رہی ہے ساری وہ اپنے استاد سے نکل کرتے ہیں امام ابو داود یہ ساری حدیث جو ہے وہ اپنے استاد سے کو ابن سعید سے عبداللہ ابن سرخ سے وہ آگے نقل کرتے ہیں سفیان سے وہ آگے نقل کرتے ہیں زوری سے یہ امام ابو داود نے جو نقل کیا اپنے استاد کو طیبہ اور ابن سرخ سے بات تھنک موجود ہے اپنے استادوں سے نکل کرتی ہے حدیث بھی اپنے استادوں سے نکل کرتی ہے کہ یہ سفیان نے یہ بھی کہا ہے لم سلی وادو یہ صاف لوگ آ رہا ہے کالا سفیان اور لم سلی بادو. اس میں بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ امام ابو داود نے یہ کہا یہ کیسے بے شک دیکھ لیجیے بار بار انہوں نے کہا ہے کہ امام ادا نے یہ کہا تو ابو داود کی سفیاان سے ملاقات بھائی ابو ابو داود کا تو استاد سفیان ہے ہی نہیں ابو داود کا استاد ہے سعید یہ ساری بات یہ سنا رہا ہے سوری کا یہ کون یہاں بھی موجود ہے یہ اکیلے کے لیے اور یہی دیکھیں میں نے خارج کرنے کے لیے سے صحابی عبداللہ صحابی حضرت جابر کا فون پیش کیا تھا حضرت جابر وہ فرماتی ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے اکیلے کے لیے متدبی کے لیے نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ <تصال> امام تنظیم سے یہ کہا آگا ڈاک آنا وادہ اس کا معنی اب صحابی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے مقتدی کے لیے نہیں ہے اور میں نے جو آیت پیش کی ہے اس آیت کے لیے میں نے کتاب القرار کی سفار ایک کا حوالہ دیا ہے بات سے صحیح موجود ہے وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کا شان اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ امام نفائی کے بقول امام نفائی کے بقول رسول پاک نے تشریح کی ہے کہ امام پڑے گا مکتبی ہو تم شکر ہو اور پھر یہ حدیث مستقل دلیل بھی ہے اور مستقل اس پہ میں نے کہا کہ امام مسلم اس کو کہتا ہے کہ یہ حدیث چاہے بالکل صحیح ہے اس کے ساتھ آئیے کیا ہے امام یہ بخاری بہاری بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت ابو بکرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے جس میں رکوع کے اندر وہ پہنچے ہیں رکوع کے اندر پہنچے ہیں اب فاتحہ ان کی رہ گئی ہے فاتحہ ان کی رہ گئی ہے اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ اعتراض یہ تھا کہ حضرت سفیان کا قول نکل فرمانے والے ہیں حضرت امام ابو دعود رحمت, رحمت اللہ جبکہ امام ابو دعود رحمت اللہ کی ملاقات حضرت سفیان سے نہیں مولانا نے فرمایا ہے کہ استاد ہیں اور ان کے امام سفیان ہے چلو جن کا نام لیا ہے ان سے اس قول کی سند پیش کرو کہ امام ابو دود رحمت اللہ مجھے میرے فلاں نے فرمائے کہ بتایا کہ حضرت سفیان یوں فرماتے تھے یہ سکتے اور نہو دہرائی ہے تو بات یہ ہے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں لیا پھر میں کچھ باتیں کرنے والا ہوں ان پر غور فرمائے میں جو ایت ویدا قریل قرآن نے قرآن پیش کی ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہے. قرآن پاک سے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح ثابت کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان سے تو یہ امام کے پیچھے مبلی کو نبی کے لیے آئیے صحابہ کا اس میں اجماع پیش کریں جب کہ آپ کا عقیدہ ہے اللہ اربا کے اور کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پر قرآن سر اللہ کے نبی کا فرمان پھر صحابہ کا اجماع اور پھر کیا اور کیا صاحب مانتے رہے معمونی و رحمۃ اللہ کی جاؤں آج آپ کو چھٹی دیتا ہوں ایک بات صحیح قول حضرت امام ابو علی برحمۃ اللہ کا پیش کرو یہ لوگ موجود ہیں آج تمہاری بات تو سن کر جائیں گے اور دیکھیں گے آب امام ابو حنی کو بھی آج ہیں. حضرت امام ابو علی برحمۃ اللہ کا ایک ہی قول پیش کر دو کہ حضرت امام ابو علی برحمۃ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ قرآن واشنگ امام کے پیچھے کو سورج آتے پڑھنے سے منع کرنے کے لیے آئی اپنے ہی روکے کر دو لیکن میرا پت میرا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بادو میرے آزمائے ہوئے تم نے آج تک خود گل شکوے کبھی دیکھی نہیں شاید تم جب بھی آئینہ دیکھو گے میں تم کو دکھا دوں گا یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بزرگ جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسن نور اللہ عمر کا ان کی کتاب الکلام الحسن ہے یہ محفوظات ہے الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرح علی خان کے وہ اس اور بڑے قرآن قرآن سر لہو کے بارے میں لکھتے ہیں سماجی ہیں تبیر پر معمول ہے تملیم پر محمود ہے اس جگہ مراد نہیں سیاد سے یہی معلوم ہوتا ہے اور یہ تو آپ کو باہر کرنا پڑے گا کہ یا آپ کے علماء آپ کے فوجالہ آپ کے عائمہ کا آپ جیسا بھی علم نہیں تھا یا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ صحیح سے مجھے غلطی لگی ہے اور اس کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں تفریح مانگی ہے اس میں بھی ہے کہ اصل تو اصل حکم تو اسی قدر تھا کون سا حکم کے مخاتب ظاہر ہے کار قریب ہے اور مخصوص یہ ہے کہ جب قرآن پہ زرد تبلیل وغیرہ پڑھ کر تم کو سنایا جائے تو اسے توجہ خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ اس کا موجود ہونا اور اس کی تعلیمات کی خوبیاں تمہاری سمجھ میں آ جائیں اور تم ایمان لا کر مستحکم رحمد ہو جاؤ اصل حکم تو اسی قدر تھا لیکن علماء نے اس کے میں سمجھا پیدا کر کے اس سے ہاتھ نماز میں نکلی کے لیے قرآن سورہ فاطاہ کی ممانت بھی نکال لی ہے حافا یہ نہیں ہوتا جو آپ لیتے ہیں تو پھر خموش ہو جاؤ امام کے خطبہ کے کلام کے لگتا کو خاموش ہونا پڑے گا امام ابو نے ایک استاد اپنے استادوں سے حدیث اور کچھ چیز باسنگ نقل کر دے اس تمام کا حکم بری سنت والا ہوتا ہے یہ سارا با سنت موجود ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب ان کو حدیث اب پہارا پڑ گیا ہے اب ان کی इनकी کی जा, इनकी کا ہار تو یہ ہے اب میں نے سارے نظور بتایا صحابی سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں خود کہتے ہیں جی شور مچاتے تھے اچھا کون کہتا ہے جی ماجدی والا کہتا ہے جی ماجدی اب مطلب کے لیے ماجدی کی بات مان لی اور مطلب کے خلاف ابن مسعود کی بات سے آبھی کی حضرت سے لیکن ان کے مطلب کے خلاف بات ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں اور ماجدی کی بات مطلب کے لیے آ جائے تو ماننے کے لیے تیار رام والی صاحب اور پھر کہتے ہیں دی اصل بات یہ شور مچاتے تھے ہم یہ آیت نازل ہوئی ہو ان کے شور مچانے کے سلسلے میں بالکل میں صاف کہتا ہوں مران کو اگر مولانا میں ہمت ہے تو جس طرح میں نے ابھی سے ثابت کیا ہے اسی طرح یہ کسی ایک سے ابھی سے ثابت کر دے بات ہی کہ کافر شور مچاتے تھے چپ کرنے کے لیے نازل کی نہ کسی سے ابھی نہیں ہے کہا ہو لیکن ان کے پاس بہت موجود کوئی نہیں اور کیا منیفا کی بات یہ چلو اسی طرح بھائی امام ابو نفق ہے تو ہم مقلد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور ناد ہے ہمیں امام بب نفا اللہ تعالیٰ کی تکلیف پر جو انہوں نے مسائل بتایا ہم مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہی یعنی معطا محمد میرے پاس موجود ہے اس کے اندر امام محمد نے فرمایا کہ لاتا فیما کے امام کے پیچھے کرا وغیرہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اونچی بھی یہی کہتی ہیں اور کہتے ہیں امام ابو انیفا کا مسلک بھی حدیثوں کے مطابق یہی ہے تمہارے امان صاحب کی بات جو موجود ہے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں اچھا جی اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ بخاری شریف سے پیش کر رہا تھا ایک واقعہ میں نے پیش کیا حضرت ابو البکرا کا رقو میں پہنچے ہر ایک پتا رقو کے اندر آئے ہیں فاتحہ ان کی رہ گئی اگر فاتحہ کے بغیر نماز میں ہوتی تو رسول پاک ان کو فرماتے اے ابو بکرا تو انہیں فاتحہ نہیں پڑی نماز نہیں ہوئی کرو ہو اپنی نماز کو دہرا لیکن رسول پاک نے اس کو نماز لے کا حکم نہیں دیا یہ میرے پاس ہے بخاری شریف اس بخاری شریف کا صفحہ ہے 108 اس میں حضرت رہ رضی اللہ تعالیٰ علو کی روایت ہے حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کیا؟ سنو پیارے پیگمبر کے رفاظ بخاری شریف بخاری شریف اذا اضاطم غیر المغذین غیر المضوب علیہ تال المام کون کہے کون کہے کون کہے تو تم آمین تو تم جواب میں کیا کہہ دو آمین کہہ دو اب رسول پاک کیا تعلیم دریا خود سوچو میرے دوستوں امرنا ہے اپنی قبر میں اور کوئی بنا سکنے والا نہیں کوئی بھی لے حدیث صحیح معلوم بل اور حدیث کس نے پڑھنی ہے کہہ علی دینا ہے اس کی شرکت ہو جائے گی یہ صفحہ 108 صفحہ آٹھ اور اس کے ساتھ ہی آگے سنو حضرت ابو ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی یہ ایک حدیث مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں علیہ ابونی مولانا میں وہی تو بات کر رہا ہوں امن مکل مستان ہی اگر آپ کو امام پر ناز ہے تو میں نے یہ نہیں پوچھا مطلب کیا ہے میں نے سے کرنے کے ہے یہ کون امام صاحب کا دکھاؤ آپ ادھر نہیں آئے یہ بات کو جانے والی بات ہے لوگ سمجھیں گے کہ شاید مولانا صاحب ادھر کی باتیں کرتے ہیں جو ان کا سوال ہے اس پر تو وہ آئے نہیں تو مرغوم ہوتا ہے کہ ہمارے نمانی صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ لوگوں کو باور نہ کریں اپنے علم پر ناز کرنے والوں ابھی آپ کو اسی لیے کی ہم نے الحمد للہ اصول دکھائے تمہارے سامنے یہ جو ہریش مندر کے روم علی بھاری شیو نے پیش کی ہے اس کے بارے میں تو آپ پر ایک بہت بڑا کرو ہے جب میرا اور آپ کا مناظرہ چلا دار میں ہوا تھا اس مناظرے میں آپ نے دو سفر کہے تھے آج نہیں کہے آج وہ لفظ نہیں کہا دیا تھا آپ سب لوگوں کا سمیت میرے محترم مولانا کامت اللہ صاحب اللہ ان کی زندگی ان کے سمیت آپ کے چہرے دیکھنے والے تھے کہ آپ کے رنگ فتھ اور آپ کے ساتھ کیا گزرا آپ نے آخری کرم میں یہ عزیز اس وقت پیش کی آئے تو شروع میں پیش کر دی ہے سنو اس میں یہ ارفاظ آپ نے اس وقت کہے تھے موجود ہے اللہ ہو, اللہ جس کا منع آپ نے یہ کیا تھا کہ اللہ آپ کے حیرث کو لاش کو بڑھائے آئندہ ایسے نہ کرنا تو میں نے کہا کہ جناب اللہ کے نبی نے بنا دیا تھا کہ آئیں ایسے نہ کرنا لیکن تم ہنسیوں نے کہا کہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت جی اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے ہم ایسے ہی جائیں گے ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گی اللہ کے نبی نے تو کہا بالا چل رہا ہوتا ہے بخار تم کو آتی نہیں بخاری پھر کہتے ہیں کہ حزیز پانی پر تو گئی کتنے حدیث کو حدیث پڑانی پڑ گئی کس کو حدیث کرو جوتا, جوتا بنانا موچی کو آتا ہے۔ کپڑے سینے یہ درزی کو آتے ہیں حدیث, حدیث کو آتی ہے اللہ کے نبی کا بخاری میں ہے کہتے جائیں گے خراب چلو نبی کے خراب کرو نوز یہ الفاظ آپ دکھائے نہیں پڑیز پڑی پڑی کے ساتھ آپ نے یہ